بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حامی تنظیم الکتابی من اللہ العزیز الحکیم حامی کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے ما خلقنا کو جو مگر حق کے ساتھ مسمع اور ایک مقرر مدت تک اور وہ اجل اور فرو جنہوں نے پھر کیا ہے ام ام اس سے جس سے وہ لڑائے گئے مراض کرنے والے منہ پھیرنے والے ار تم کیا خیال ہے تمہارا مات جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ارونی دکھاؤ مجھ کو پہلے اوار یا کوئی نقل شدہ بات میں اگر تم سچے ہو پمن ابلو کون زیادہ ثالم ہے ممنش سے اللہ, اللہ کے سوا ملاً مل کمن ازلو اور کون زیادہ ہے مندون اللہ اللہ کے سوا ملب اللہ جو اس کی پکار نہیں سنتا علا یوم سیامتی قیامت کے دن تک وہ اور وہ ان کی دعا سے پکار سے بے خبر हैं و ادا اور جب خشر نات جمع کیے جائیں گے لوگ کانحم و ہوں گے ان کے لیے دشمن اور وہ ان کی عبادت اور انکار کرنے والے ہوں گے وہ ادا تو پڑی جائے ہیں ان پر آیا ہماری واد آیات اللہ کا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا الحاقی حق کے لیے لبما جا جب وہ آیا ان کے پاس حاضر یہ جادو ہے واد اب یقول ہیں کہ اس انہوں نے اس نے فلا تم لس نہیں ہوئے شہیدہ کافی ہے وہی گواہ بہنی و بہین میرے تمہارے درمیان وحب الغور رحیم اور وہ خوب بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے کل کہہ دیجیے ماں کو رسولی نہیں ہوں میں نیا رسولوں میں سے یا انوکھا رسولوں میں سے ادری اور نہیں میں جانتا ماوبی والا ولا بکم کے کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ تمہارے ساتھ ان تبیل نہیں میں پیروی کرتا اللہ مگر یوحا اریا جو وہی کی گئی میری طرف وما انا نہیں ہوں میں اللہ نبی مبین اگر ڈرانے والا بابے بول اور دیجیے قبر دو مجھ کو انکان بلاہ اللہ کی طرف سے کفر تم بھی ہی اور تم نے کفر کیا اس کے ساتھ وہ شاہد, شاہد من بنی اسرائیل اور گواہی بھی بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دینے والے نے اللہ مسلی اسی جیسے پر آمنا پسو ایمان لایا مستقبر تمہار تم نے تکبر کیا ان اللہ یقینا اللہ تعالی لا یهد القوم الظالمی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو وقال اللہ دینہ کفر اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لیلہ دینہ ان لوگوں کے لئے آمانو جو ایمان لائے لوگانا خیران اگر ہوتا اگر ہوتی بھلائی اگر ہوتا خیر نا سبقونا ناو سبقت سب لے جاتے ہم سے رہی ہی اس کی طرف و ادلم یحتدو بھی اور جب وہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی اس کے ساتھ ساسا یا قولونا پسند کری وہ کہیں گے ہاضا یہ قدیم تصدیق کرنے والی لسان عربی عربی زبان میں لم اللہ دینا تا ان لوگوں کو ظالموں جنہوں نے ظلم کیا وہ بشرا اور خوشخبری ہے دلم نیکی کرنے والوں کے لیے إِنَّ الَّذِينَ یہ تین لوگ قالو جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے استقامت پھر انہوں نے استقامت اختیار کی فلا خوف علیہم فتنی ہوگا ان پر کوئی خوف ولا هم یحزنون نہ وہ غم کھائیں گے اور اکہ صاحب جنتی یہ جنت والے ہیں خالدین فیھا وہ ہمیشہ رہیں گے جزاء بدلہ ہے بما كانوا یعملون اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے وقت ان الانسان اور وصیت کی ہم نے کو بھیوار دیئے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی حملت کو اس کو ماں نے تکلیف کے ساتھ کی حالت میں وہ حمل ہوا اٹھانا دودھ چھڑوانا سراسو نشہ تیس ماہ میں ہے اذا گار شدہ فتح کے جب وہ پہنچا اپنی پختہ عمر کو وہ بالاگار بین سنتن اور چالیس سال کی عمر میں پہنچا تالا کہا ربی احمد رب او ذہنی مجھ کو توفیق دے ان کہ میں شکر کروں نعمت اکلتی تیری ان نعمتوں کا انعمتا جو سونے کی مجھ پر وہ والدی اور میرے والدین پر انعام اللہ تعالیٰ اور یہ کہ میں عمل کروں نیک طرز ہوں جن پر تو راضی ہو یہ جن کو تو کرے و اصلح لی اور اصلا فرما دے میرے لیے فی میری اولاد میں ایمی تو بے شک میں رجوع جو کرتا ہوں تیری طرف یہ توبہ کرتا ہوں تیری طرف ایمی من المسلمین اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں اولاک اللہ دینا یہ وہ لوگ ہیں نا عنہم ہم قبول کرتے ہیں ان سے افسنامہ امل وہ سب اچھے عمل جو انہوں نے اللہ دھی اور وہ ہی جس نے کہا اپنے والدین کو لکما افسوس ہے تمہارے لیے عطایدان کیا تم دونوں مجھ کو وعدہ دیتے ہوخرا جا کے میں نکالا جاؤں گا وقت خلط القرون ہوں اور زبانے میں نقبل مجھ سے پہلے وہ ہمارے خان اللہ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے وہی لاکھ میرے لیے ہلاکت ہو آمن ایمان لے وعد اللہ, اللہ کا وعد حق حق ہے پس وہ کہتا تھا ماں ہاضا نہیں ہے یہ اللہ مگر اثیر العوریم پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں اور رائے کلینہ یہ وہ لوگ ہیں ہر تعلق ثابت ہو گئی ان پر بات تھی عممی ان امتوں میں انی جنو اور انسانوں سے خسارا پانے والے ہیں بلی کلن دراجات اور ہر ایک کے لیے دراجات ہیں سے امیروں جو انہوں نے عمل کی بلی یوفیہ ہوں اعمال ہوں اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے ان کے امال کا بدلہ لا لاظلم اور نہ وہ ظلم کیے جائیں فراریہ جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کیا آگ پر اظہب سن سے اپنی نیکیاں حیات اپنی دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھایا اس کے ساتھ یوم آج کے دن پر تم جگا دیے بیما کم تم اس وجہ سے کہتے عربی تکبر کرتے زمین میں بغیر حق ہے سے کن تم سکون سے, سے نافرمانی کرتے اخا اور یاد کر آپ کے بھائی کو اس انضرا قوما ہو جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو بال احکافی احکاف میں نظور تحقیق گزر گئی گزر گئے ڈرانے والے اور پہلے و من کے بعد اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو اللہ مگر اللہ کی علیکم بے شک میں ڈرا ہوں تم پر عذاب آئے و من عظیم بڑے دن کے عذاب تھے یہ کاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں میں رہنے والے نے کہا، تا کیا تو آیا ہے ہمارے ہم کو ہٹا دے حقینہ ہمارے علاحوں سے فاطینہ پسلیہ ہمارے پاس بھی اس پیر کو جو جس کا وعدہ کرتا ہے, کیلی یقین اگر سچا ہے فالا کہا بے شک علم اللہ کے پاس ہے و او وہ ابلنی کم اور میں پہنچاتا ہوں تم کو ماں وہ چیز بھیجا گیا ہوں لیکن میں جہالت کر رہے ہو ایسی قوم سے تم جہالت کر رہے ہو پلما راہ جب انہوں نے دیکھا اس کو آرزن بادل مستقبیر اودیاتی سامنے آنے والا ان کی وادیوں کی طرف تاروں نے کہا ہاگا آر یہ بادل ہے بارش دینے والا ہم کو بل بلکہ یہ وہ ہے جس کو تم نے جلدی طلب کیا دردناک تو ہلاک کر دے گا ہر چیز کو بھی رب دی ہے اپنے رب کے رکن سے دیکھے جاتے تھے اللہ میں ساکن مگر ان کے مزکم رہائش کہیں کدالی کا المجرمین ہم جگہ دیتے ہیں مجر قوم کو لاک مکن نہ البتہ تحقیق ہم نے ان کو جگہ دی فیم ایسی ان مکن اگر ہم جگہ دیتے تم کو اس میں یا نہیں ہم نے جگہ دی تم کو اس میں وجال نہ لہم اور ہم نے ان کے لیے بنایاتن اور, اور نہ ان کی بسارت نے بالا تم اور نہ ان کے دلوں نے ان کچھ بھی اذ کان یجحدون جب تھے وہ انکار کرتے آیات اللہ, اللہ کی آیات کا وہ اور گھیر لیا ان کو ما اس چیز میں کانو و بھی اس جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے قد اور بتا ہم نے ہرا کیا تمہارے ارد گرد ہے میرے خورا بستیوں میں سے نثر رقن آیا اور ہم نے شیر کر بیان کیا نشانیاں اللہ تاکہ وہ لوٹ آئے دینا بس کیوں نہیں ان کی مدد کی ان لوگوں نے پھیرا تیری طرف نفر جنوں کا قرآن وہ سنتے تھے قرآن کو فلما ہزار جب وہ حاضر ہوئے اس کو کالوں نے کہا ہم سے تو خاموش رہو فلمہ فلما جب وہ مکمل ہوا بلو وہ گئے قومی, مقنی قومی ہی مقنی قوم کی طرف منظرین درانے والے کاروڑ نے کہا یا قومن ہے ہماری قومین جو نادر کی گئی ہے سامنے ہے یہ بھی وہ ہدایت دیتی ہے سیدھے راستے کی طرف یا کومن ہے ہمارے ہماری قوم عجیب و دا اللہ ہی قبول کرو اللہ تعالیٰ کی طرف طاقت دینے والے کی دعوت کو وہ امینوں بھی اور پر ایمان لاؤ یا کا تمہارے لیے تمہارے قلعہ سے وہ جرپ ہوں تم کو بچائے گا تو نہیں صبر کرتا اللہ کے داٮٔی کو عاجت کرنے والا کوئی ولی الا وہ لوگ کے سداری مبین بادراہی میں ہے اب علم انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ کے اللہ, اللہ ہی وہ رات ہے خلق نوا کی ولابا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کوئی اور نہیں عاجز آیا نہیں کا بسلتے ہی نہ ان کی تکلیف سے وہ قادر ہے اس بات پر کرے مردوں کو بلا کیوں نہیں ہوا قدیر بے شک وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جسے پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے نہیں ہے یہ حق وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں اور اب ہمارے رب کی قسم خالا آزاد کو اس وجہ سے جو تم فخر کرتے تھے صبر پس پس سبارا جس طرح کے صبر کیا ہے رسولی ارال اعظم رسولوں نے بولا کچھ نہ تو جلدی طلب کرنا ہوں ان کے لیے گویا کہ وہ یوم یا رونا جس دن وہ دیکھیں گے مایو ادونا اس چیز کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں لم السو نہیں وہ ٹھہرے من ہار مگر دن کی ایک دھڑی بلا ہوں یہ پہنچا دینا ہے فرحال نہیں ہلاک ہوتے الا مگر ال کو